اس حدیث میں مویشیوں کی زکوٰۃ کے بارے میں کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ مویشیوں کی زکوۃ جو ہے وہ کس طرح ادا کریں گے ان کے بارے میں اصول آپ سمجھ لیں ان مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو سائمہ ہو سائمہ کی مراد کیا ہے سائمہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو سال کا اکثر حصہ خود چڑھتے چراغاہوں میں چڑھتے ہیں سال کا اکثر حصہ ٹھیک یعنی مالک اپنے پیسوں کا لا کے ان کو ڈالتا نہیں ہے وہ باہر چراغ پہ جاتے ہیں جہاز وغیرہ کھا کے آ جاتے ہیں ان پر زکات رکھتے ہیں سال کا ہی سال سات مہینے وہ کیا نام ہے چڑھتے ہیں اور پانچ مہینے وہ ڈالتا ہے تو یہ اکثر سال کا مہینہ ہو گیا نا سال کے وہ اکثر سال کا حصہ وہ چڑھتے ہیں تو ان کو زکات دینی پڑے گی اگر جن مویشیوں کو انسان خود اپنے پیسے کے چارے کھلاتا ہے جیسے ہم دودھ دینے والی چائے وغیرہ ہیں ان پر زکاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو تو ہم اپنے پیسوں کے کھانا کھلاتے ہیں چارا کھلاتے ہیں اور وہ مویشی جن کو انسان خود چارہ کھلاتا ہے ٹھیک ہے ان پر نہیں ہیں اور فرید آفروخت والے مویشی ان پر بھی نہیں ہیں اب وہ مالا تجارت ہوگا ان کے پیسوں پر زکات ٹھیک ہے اس حدیث میں کچھ الفاظ آ رہے ہیں ان کی وضاحت جو ہے وہ میں کر دوں بنت محاذ اس میں ایک لفظ آئے گا وہ اونٹنی جو ایک سال پورا کر لے پورا کرے دوسرے سال میں داخل ہو ٹھیک ہے بنت لبون اسے کہتے ہیں اس حدیث میں ایک لفظ آئے گا بنت لبون یہ لکھ لیں اپنے پاس دو سال پھوک ہو, ہو, ہو, ہو گئی اور تیسرے سال میں لگی ہو ٹھیک ہے وہ اونٹنی تو دو سال پورے کر لیے ہو تیسرے سال میں لگی ہو حکہ آتا ہے حکا جو تین سال پورے کر لی ہو چوتھے سال میں لگی ہو اس کے بعد آتا ہے جزا جزا جس کے چار سال پورے ہو پانچواں سال میں داخل ہو جائے ایک اور اصول ہے اونٹ کی زکات میں جو ہے وہ مولس ادا کی جائے گی مذکر نہیں ادا کی جائے گی اور اگر مذکر اونٹ دینا چاہیں تو قیمت کا اعتبار کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس اونٹنے کی قیمت کا اونٹ دے دیا جائے اونٹنے کی قیمت کا اونٹ دے دیا جائے زکوٰۃ میں اونٹنے کی جتنی قیمت ہے اس کا اونٹ دے دیا جائے زکوٰۃ میں تو زکوات جو ہے وہ ادا لی تھی تو اعتبار کو اونٹنے کے ہی کیا گیا نا اس میں کچھ حدیث کچھ لفظ میں کیا وہ ذکر کرتے اور اس میں ایک اور بحث آتی ہے اس حدیث کے آخر میں ایک لفظ ہے وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِنْ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِئِنْ خَشِّيَتَ خَشِّيَتَ الصَّدَقَتِ یہ ایک بحث ہے کہ جانوروں کو صدقہ کے خوف سے جو جانور اکٹھے ہیں ان کو علاق نہ کیا جائے اور جو علاق ہیں ان کو اکٹھے نہ کیا جائے یہ ایک مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ کل ذکر کروں گا آج جو ہے اس حدیث حدیث حدیث اور اس کے متعلق جو اور بحث ہے اس کو ذکر کیا جائے گا حدیث کو میں آم, پڑھ دیتا ہوں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حدیث ذکر کی جائے تو اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ یہ جو ہے آج ہم نے کیا کیا چیزوں کو سمجھنا ہے اس لیے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں ایک من میں ایک دن میں تیس جون روز ذرا باب سر ہمارا باب تھا قال قال من بن بن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الفريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي عمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على أبهدهها فليؤتيها ومن سئل فوقها فلا يؤتيه فيما دون خمس وعشرين من الإبليل من الإبليل غنم في كل خمس, خمس زوت, زوت شاط فإذا بلغ خمس وعشرين ففيها فنت مخازن اس میں جو مسائل ہیں وہ آپ اس کے ساتھ ہی سمجھ لیں پھر حدیث کو جو سمجھنا ہے وہ آسان ہو جائے گا جی پانچ اونٹ کی زکات اونٹ کی جو ہے نا وہ زکات دینے کا طریقہ اس میں بیان فرما رہے ہیں ستی اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ پانچ اونٹوں میں جو ہے وہ ایک بکری آئی ٹھیک ہے ہر پانچ یعنی آگے پاس کسی کے پاس جو آ, اونٹ ہیں ٹھیک ہے دیکھا, چار اونٹ ہو تو اس پر کوئی زکات نہیں جب پانچواں اونٹ ہوگا تو تب اس پر ایک بکری آئے ہر پانچ اونٹ پر ایک بکری آئے گی پھر نو نو تک وہ ایک بکری ہی دیتا جائے گا اس کے پانچ کے بعد اب آپ نے اس کے پہلے اصول سمجھ لی ہے نا کہ آ, آ, اصول یہ سمجھا آپ نے کہ وہ خود گاس کھاتے ہوں ٹھیک ہے اگر انسان خود لا ان کو ڈالتا ہوں پھر ان میں زکات نہیں ہے ٹھیک ہے جو جانور سائما ہے خود چرنے والے ہیں سائما چرنے والے ان پر زکات ہے ٹھیک ہے چار اونٹوں پر ایک پانچ اونٹوں پر ایک بکری جب انسان کے پاس پانچ اونٹ ہو جائیں تو وہ ایک بکری زکات دے گا پھر دس پر دو بکریاں ٹھیک ہے پھر پندرہ پر تین بکریاں پھر بیس تک چار بکریاں ٹھیک ہر پانچ میں ایک بکری پانچ میں بکری دو میں دس میں دو بکریاں پندرہ میں تین بکریاں اور بیس میں چار بکریاں تک آپ نے سمجھ لیا اب اکیس میں بھی وہ چار بکریاں دے گا بائیس میں بھی وہ چار بکریاں دے گا تیئیس میں بھی وہ چار بکریاں دے گا چوبیس تک وہ چار بکریاں ہی دیتا رہے گا ٹھیک ہے جب اس کا پچیس اونٹ ہو جائیں اگر اس کے پاس ٹھیک ہے تو پھر اس کی زکات بدل جائے گی اب وہ پانچ بکریاں نہیں دے گا وہ ایک بنتے مخاص دے گا بنتے مخاز آپ نے پڑھ لیا ہے جو ایک سال مکمل ہو جائے اور دوسرے سال اس میں شروع ہو جائے وہ ایسی اونٹ ہو گیا جو ایک سال اس کا پورا ہو جائے دوسرے سال میں وہ شروع ہو جائے بنتے مخاز دے گا جب پچیس اونٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پچیس سے لے کر پچیس سے لے کر پینتیس لے کر ٹھیک ہے پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس بتیس تیس جتنے بھی بڑھتے رہے پینتیس ٹکٹ جب اس کا پینتیسواں اونٹ ہوگا اس کے بعد تب بھی وہ ایک بنتے مخاذ دے گا جب اس کے بعد چتیسواں اونٹ آئے گا تو پھر وہ بنتے لبون دے گا ٹھیک ہے بنتے نبول آپ نے تعریف کر لیے جس کے دو سال پورے ہو گئے اور وہ تیسرے سال میں لگی ہو ٹھیک ہے یہ چلے گا فورٹی سکس ٹکٹ چالیس میں جب اس کے پاس اونٹ آئے گا تو وہ فکا دے گا جس کے تین سال پورے ہو گئے اور وہ چوتیس سال میں چل رہا ہو یہ ٹھیک ہے اب یہ فورٹی سکس سے لے کر ساٹھ تک سکسٹی تک جو ہے وہ یہ چلے گا اب سکسٹی ون اگر اس کے پاس اونٹ ہو جائے اکسٹھ اونٹ ہو جائیں وہ جزا دے گا جزا کہتے ہیں جو چار سال کی اونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ صاف جو ہے وہ حدیث میں ذکر کیا گیا ٹھیک اب اس یہ سکسٹی ون سے میں وہ ہے وہ جزا دے گا جزا جس کی عمر آپ نے پڑھ لی ہے چار سال اس کی عمر ہوتی ہے اور پانچ سال میں لگا ہوتا ہے یہ جزا کہاں تکر چلے گا سکسٹی ون سے لے کر سیونٹی فائیو سے کر پچہتر سے کر یہ جزا چلے گا ٹھیک ہے چہتر میں اب اس کے بعد اگر چھتر اونٹ ہو ہیں تو وہ دو بنٹل بوند دے گا بنت لبون دو جس کی عمر بنتلبون جس کی عمر دو سال ہوگی ہو اور وہ تیسرے سال میں لگاؤ اب چھتر اونٹ جب اس کے پاس ہو جائے تو وہ دو بنت لبون دے گا ٹھیک ہے کہاں تک نبے تکر اب دیکھیں میں پندرہ پندرہ کا ڈفرنس آ گیا اب پہلے پانچ کا تھا پھر دس کا اب پندرہ پندرہ کا ڈفرنس ہو گیا اب یہ چلے گا نائنٹی ون تکر نائنٹی ٹکر نبے تکر جب نائنٹی ون اونٹ ہوں گے پھر دو ہک دے گا ٹھیک ہے جس کی تین سال مدت پوری ہو گئی ہو اور چوتھے سال میں لگاؤ دو ہکے دیکھ رہا. اب یہ دو ہکے چلیں گے ایک سو بیس سکر ٹھیک ہے ایک سو بیس دو ہکے گا اس کے بعد اگر ایک سو بیس اونٹ ہو گئے تو وہ نائنٹی ون نائنٹی ٹو نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی ان میں جو ہے نا وہ زکات یہ وقس اس میں حدیث میں لفظ آئے گا وقس واؤ کاف سواد ٹھیک ہے اس میں معاف ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان میں جو اب نائنٹی میں بھی نائنٹی میں ون میں جو ہے وہ آپ دیکھیں تین حکے ہیں ٹھیک ہے پہلے سے پہلے شروع سے لے لیں کہ پانچ میں بکری ہیں ایک بکری ہے اب چھ میں بھی ایک بکری اونٹ تو اس کا بھر گیا لیکن بکری اس کو پھر بھی ایک دینی پڑی ہے اب دو اونٹ پہ بھر گئے سات اٹھ گئے پھر بھی اس کو ایک ہی بکری دینی پڑی ہے اس کے آٹھ اونٹ ہو گئے پھر بھی اس کو ایک بکری دینی پڑی ہے اس کے نو اونٹ ہو گئے اس کو پھر بھی ایک بکری دینی پڑی ہوں گے پھر اس کو دو بکری دینی پڑیں گی ٹھیک ہے تو یہ درمیان میں جو بڑھتے جائیں گے وہ معاف ہے ٹھیک ہے اب اس کے دس ہوں گے پھر دو بکری دینی پڑیں گی ایک سو بیس تک آپ نے سمجھ لیا اس کے آگے اختلاف ہے ٹھیک ہے کہ کیسے اگر اس سے آگے اونٹ کسی کے بڑھ دیں تو وہ کیسے زکاط دے گا ہمارے امام صاحب جو ہمارے امام صاحب ہیں ان کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ فرماتے ہیں ہم یہ ساتھیوں کو سمجھ آ رہا ہے جی سب سمجھ آیا یہاں تک ایک سو بیس تک کتنے دو حقے ہو گئے آگے اصطلاحات ہیں لیکن جو امام ابو نفرت اللہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے امام صاحب کے نزدیک جو ہے وہ پھر دوبارہ واپس چلا جائے گا اختناف ہو جائے گا یعنی کہ ایک سو بیس ہے نا ایک سو بیس ہے اب ایک سو پچیس اس کے ٹھیک ہے اب ایک سو بیس میں وہ کیا دے رہا تھا دو ہکے دے رہا تھا نا اب ایک سو پچیس ہو گئے اب ایک سو اکیس میں بھی دو ہکت دے گا ایک سو بائیس میں بھی دو ہکت دے گا ایک سو تیئیس میں بھی دو ہکے دے گا ایک سو چوبیس میں بھی دو ہکے دے گا جب اس کا ایک سو پچیس اونٹ ہوں گے نا تو وہ دو ہکے دے گا اور ایک بکری دے گا ہر پانچ میں بکری بڑی دی جائے گی اب ایک ہو گئے ٹھیک ہے اب ایک تک تو دو ہکے اور ایک بکری چلے گی جب اس کے 130 سو ہو گئے تو دو ہکے دو بکریاں ہو گی. اب 134 سو چونتیس کر دو ہکے دو بکریاں چلیں گی 135 ہوئے تو دو ہکے تین بکریاں ہو گی. اب 140 تک دو ہکے اور چار بکریاں ہو گئی ایک میں دو ہکے اور ایک گنتے مخاذ ٹھیک ہے 144 تک تو وہی وہ چلے گا دو ہکے اور چار بکریاں اب ون ایک سو پینتالیس شون کسی کے پاس ہو گئے تو دو ہکے اور ایک بنتے مخاص ایک سو پچاس ہو گئے ایک سو انچاس تک دو ہکے اور ایک بنتے مخاص چلے گا اب ایک سو پچاس جس کے پاس ہو گئے اس کے پاس تین ہکے ٹھیک ہے تین ہکے اس کے پورے تین ہکے ہو گئے اس کے پورے تین ہکے ہو گئے پہلے تو دو دو ہکے آ رہے تھے اب اس کے پورے تین ہکے ہو گئے اس کے بعد پھر اجتناف ہے اجتناف یعنی واپس جیسے پہلے شروع سے پہلی ترتیب تھی ویسی ترتیب آئے گی کہ ہر پچہتر پر ہر پچہتر پر شروع کی طرح زکاط واجب ہوگی مثلاً ایک سو پچپن میں تین حسے, تین ایک بکری ایک سو ساٹھ پر تین حکے دو بکری ایک سو پینسٹھ پر تین حکے تین بکریاں ایک سو ستر میں تین حکے چار بکریاں ٹھیک ہے, ہے اور ایک سو پچہتر پر تین حکے ایک بنتے مخاض ایک سو اب ایک سو ایک سے لے کر مخاض ایرے گا جب ایک سو چوراسی آئے گا تو تین ہکے ایک بنتے لبن ایک سو پچانوے تک یہ گا جب ایک سو ہوگا نائنٹی سکس ہوگا تو چار ہکے ٹھیک ہے اب یہ اب سن لیں پھر اب ہے ایک اب دو سو تک جو ہے نا وہ چار ہکے گے چار ہکے دو سو ہے نا ون تک تو آپ نے پڑھا کہ تین ہکے کنٹل بون ہے اور ون میں اب چار ہکے ہو گئے ٹھیک ہے اب چار ہکے ہیں ون میں اب یہ چلیں گے دو سو پانچ میں چار ہکے ایک بکری ٹھیک اب دو پھر ہر پانچ میں ایک بکری ڈالتے رہیں گے میں چار ایک بکری اب دوسرے بعد تک چار ایک بکری چلتی رہے گی جب ہوں گے پھر تاری کے دو بکریاں ہوں اسی طرح اب ہر جو ہے نا وہ اسی طرح آپ نے آخر ڈالتے جانے ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ لی ہے جو فکر آئے گی اس کے مطابق ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے بکریاں اور بنتے نمون بنتے مخاص جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتے جانے تو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب کا ذکر تھا اب میں حدیث پڑھ دیتا ہوں حدیث ہماری مکمل ہو جائے اس کی تلاوت ہو جائے Uh, اس میں مسائل اتنے تھے اور باقی مسئلہ کیا ہوا ان شاء اللہ کا کر دوں گا آخری والا یہاں تک ردیسے من سوئلہ من المسلمین على وجہیہ فلیؤتیہ ومن سوئلہ فوقا فلا یؤتیہ فیما دون خمس وشرینا من الابد الغنم مفی کل خمس زودین شاتون زودین اوٹ اذا بالغت خمس وشرینا ففیہ بنت مخازن الان تبلغ خمس وشرینا فا ان لم يیکن فیہ بنت مخازن وبلغ لبونن کروں تو انجام بلغت 60 و 70 سنف فيها بنت لبوني الى 50 واربعين فاذا بلغت 60 و 40 فيها حبقه فروقه الصلب الى 70 فاذا بلغت 61م فيها جزعه الى 50 نصاب لبون الى 90 فإذا بلغت احدا 90 فيا هي قطاني طرق قطا الفحل إلى الشري اذ شنو <تصفيق> اذا لا عند تباين انسان الابن في فرائض الصدقات فمن فمن بلغت عنده صدقه الجزات فليست عنده جزات وعند عنده حقه تقبل منه فان هو اي ذا لما شاء ثنين استيسراتا انْ بِسَ كَيْ سَرَتَ لَهُ او او او اي او اشْرِينا دِرْهَمًا فَمَنْ قَدْ <تصفيق> صَمَن بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةً وَعِنْدَهُ جَزَاءٌ جَزَاءٌ جَزَاءَتُن فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُؤْتِيهِ وَيُؤْتِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ <تصفيق> دِرْهَمًا أَوْ شَاةَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ قال ابو دابودا من ها هنا لم أزدبعه أن موسى كما أحبه ويجعل معها شاتين استيسرطا له أو إشرين درهمان من ولقد عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا من حقة فإنها فإنه تقبل منه قال ابو دابودا إلى, إلى هنا ثم أتقنته, أتقنته وَيُؤْتِي الْحِلَّ مُصَدِّقٌ وَيُؤْتِي الْحِلَّ مُصَدِّقٌ وَصَدَقَتُهُ كُؤَيْ شِرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مُصَدَّقَةٌ فَالصَّدَقَةُ بُنَاتِي سَقَدْ صَدَقَتُهُ كَتِي لَبُونِينَ وَلَيْسَ لَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ مُخَادِن إِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ 20 مل یقن اربا صفیہ شیون فیض علاشرین ففیحہ شاہطانی اب یہ بکریوں کا ذکا بتا رہے ہیں ان شلاخا الابل فیض علا میاتین ففیحہ شی الا ان تب لغ سلاسن 300 فاذا زادت على ثلاثمئه ففي كل مئه شاتن شات ولا يؤخذ في الصدقه حريمه حريمهن حريمتن 부دا ولا زوات اوارين ابدار من الغنم ولا تي ولا تيس الغنم الا ان يشاء يشاء المصدق ولا يجمع بين المقتارق مفارقين ولا يفرق بين متامين فصيغه الصدقه ما وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيقَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِسَبِيلِ يَتِ فَإِنْ لَمْ فَإِنْ لَمْ فَبُعْدُهُ سَائِمَتُرْ جُعِلِي 40 فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرَّقِيِّ يَتِيمٌ فِي فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلَّا اسین ومین فلئی صفی شیون اللہ یشا رپوہ حدیش پہ اس میں آخر جو ہم لوگوں کو سدافتی ٹھیک ہے یہ جو ہے انشاءاللہ اس کا, اس کا ذکر کل کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ, یہ سمجھ آگے جو آج نے صاف ذکر کیا اونٹ کا ٹھیک ہے کل انشاءاللہ پھر یہاں سے ہی ذکر کیا جائے گا جو اس میں دوسرا مسئلہ ہے اس کو بھی ذکر کر دیا جائے گا السلام علیکم